اللہ اللہ مبارت فيه, فيه ابواب الجحیم وتغل فيه مردت فيه خیر من الف الشاطین من خبی رہا فقط ہو رہی مئو ما کا ماکانا علیہ اللہ یہ مصد احمد بن امبل اور سنن نسائی کی حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد کی تشارت دی ہے نبی علیہ اللہ کے احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ رکھتا ہے کہ جب رمضان قریب گاتا اور یا رمضان شروع ہو جاتا تو نبی علحی ساسان تمام صحابہ کو رمضان کے آنے کی بشارت دیتے یا دہانی کراتے اور رمضان میں کیا ان کو کرنا ہے رمضان کیا لے کر کے آ رہا ہے نبی علیہ سراہ ان میں سے بھی بعض چیزوں کو ذکر کر کے صحابہ کو تاخیر کرتے کی ان چیزوں کا خاص اہتمام کیا جائے انہیں احادیث کے وہ پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے نبی علیہ صاحب کی ان احادیث میں ایک حدیث پڑھی ہے جس حدیث کے راوی ہیں ابو حرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ سراب شاہ نے اس حدیث میں رمضان کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے رمضان کی چھ اہم خصوصیات کا تذکرہ کیا اور ان خصوصیات کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امت کو یاد دہانی کرائے اور امت جس کو رمضان مل جائے اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائے تو ہی حدیث آج آپ حضرات کے سامنے ہم انہیں حدیث میں ایک حدیث رکھتے ہیں ابو حرا رضی اللہ ہو تعالانو کہتے ہیں کہ نبی علیہ فراب کو سامنے شاتر میں اے لوگ اتاکم رمضان ہو اے لوگ تیار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ ہے کمر بستہ ہو جاؤ کیوں اتاکم رمضان رمضان بالکل تمہارے قریب آ چکا یہ ہے رمضان کے آنے کی بشارت اور رمضان کے آنے کی مبارک بادی اتاکم کم رمضان ہو اے مسلمانوں رمضان تمہارے اوپر بلکل, تمہارے بالکل قریب آ چکا ہے پھر آپ نے اس کی چھ خصوصیات بھی آپ کی فرمایا شہرم مبارکن پہلی چیز آنے میں یہ رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے ہتا کم رمضانوں شہرم مبارکن رمضان آ چکا ہے قریب آج پہنچ چکا ہے شہرم مبارکن اور یہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے بلکہ شاہ رن یہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اس حدیث میں یہ حدیث کے اس امرے میں سب سے پہلے نبی رہ سراکہ حکومت کو آگاہ کیا کہ کی اگر تم برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو رمضان کا مہینہ برکتیں لے کر کے رحمتیں لے کر کے آیا ہوا ہے اور اس سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں والا کوئی اور دوسرا مہینہ نہیں ہے اب وہ برکتیں کیا ہیں الحمدللہ للہ مسجد سے لے کر کے آگاہ دیکھیں مسجد سے لے کر کے دسترخوان تک آپ کو برکتیں ہی برکتیں رمضان کی نظر آتی ہیں سوچو دراصا جو غریب سے غریب سال بھر میں کھانا نہیں کھا پاتا رمضان کے مہینے میں ہر روز کو گدا اسے سے برکتیں مجھ سے مل جاتی ہیں اور پھر ماشاءاللہ ذرا دیکھیں آج آپ پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں رمضان لگ گیا تو عبادت کا کتنا شوق و جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتا تو ہر قسم کی عبادت روحانی اور مادی دینی اور دنیاوی ہر قسم کی برکتیں اللہ اکبر آج ذرا دیکھو ایک محتاج آدمی کو کھانا مانگنا پڑتا ہے کہ صاحب مجھے کھانا کھلا دیں بھوک لگی ہے اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو گھسیٹ گسیٹ کر کے لوگ کھانا کھلانے کے لیے لے جاتے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے بیٹھاتے ہیں یہ نبی رساسم اس کی گوئی دے رہے ہیں کہ شاہ رخ مبارک برکتوں والا مہینہ آئی ہے رمضان آ گیا ہے اور برکتوں والا مہینہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے دوسری خوبی آپ نے بیاں فرمایا یہ تو کا حدیث ہے اور احمد بن ہمبل کے الفاظ کیا ہیں؟ تفتحفی یہ افواہ بل یہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور دوسری رواج کیا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے جنت کے دروازے کھول دینے کا مطلب کیا ہے جنت تک پہنچانے والے جتنے بڑے چھوٹے اعمال تھے جنت کی راہ پر جنت تک پہنچا دینے والے اللہ کی رضا اور اللہ تعالی کے قرب حاصل کرانے والی جتنی نیکیاں اور جتنے امال ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے نیکیوں کے دروازے کھول دی کوئی ایک نیکی کا دروازہ نہیں جو اللہ تعالی نے بند رکھا ہو بلکہ بعض روایتوں میں تو آیا فلم یوگ لطمین باغ آپ نے شاپ نمایا سارے دروازے نیکیوں کے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے سارے دروازے اور راستے کھول دیے جاتے ہیں ولم یوگ لطمین باب جنت کے راستوں میں سے کوئی ایک راستہ بھی اللہ تعالیٰ بند نہیں رکھتا یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ہمارے لیے راستہ آسان کر دیا اسی لیے الحمدللہ جو عبادتیں آج دیر رمضان میں انسان کو پہاڑ برابر مشکل نظر آتی ہیں رمدان میں وہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین آسان کر دیتا ہے انہی عبادات میں سے ذرا سوچیں ہم کہتے ہیں سب سے مشکل عبادت جو ہے وہ کون سی عبادت ہے روزہ روزہ سے مشکل عبادت کوئی نہیں نہ نماز نہ زکاط نہ حج نہ روزہ نہ نہ عمرہ نہ اور قتلاوت قرآن سب سے مشکل عبادت جو ہے وہ روزہ ہے لیکن آپ ذرا سوچیں روزے جیسی مشکل عبادت عادت کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رمضان میں کتنا آسان بنا دیتا ہے کتنا آثار بنا دیتا ہے اس بعد میں آتا ہے ابو سعید خدری اللہ تارہ نو کہتے تھے اللہ سردی کے زمانے کے روزے میں کم مزہ آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں سردی کے موسم میں دن چھوٹا رہتا ہے تو روزے میں رمضان کا مزہ نہیں آتا رمضان کا مزہ کب آتا ہے جب زیادہ لمبا خوب لمبا دن ہو اور خوب شدت کی گرمی ہوا اگر وہ گرمی کون تھی جب اے سی کا تھا نا پنکھا تھا کہتے اس وقت جو ہم کو مزہ آتا ہے سردی اور بارش کے موسم میں رمضان آتا ہے تو ہم کو وہ مزہ نہیں ملتا کیوں بھائی کیوں سوچنے کے کی کیوں نہیں ملتا اب روبے کو اللہ تعالی نے آسان بنا دیا اور وہ سوچتا ہے آدمی کہ روبے میں جتنی تکلیف آ رہی ہے اتنا ہی ہمارا زیادہ فائدہ اتنا ہی زیادہ اجرو سوبھاؤ حاصل ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے کہا مشکل ترین احباب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں آسان کر دیتے ہیں نمبر دی اللہ رب العظمین نے جو ہمارے اور آپ کے لیے رمضان کی تیسری خصوصیت رکھی ہے وہ یہ آپ نے ساتھ بنوایا وہ تو غلہ کو اب واہ ابل جہید وہ مغلق کے معنی آتے ہیں تالابند کر دینا بند کر دینا وہ تو غلا کو نبی رے کافا فرماتے ہیں اے لوگوں یہ رمضان جو برکتوں والا مہینہ ہے اس کی ایک ہے بڑی عجیب, عجیب و غریب یہ تیسری خوبی ہو کیا وہ تو بلا تو ابوام الجہید جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دینے کا مطلب برائیوں کے اور گناہوں کے راستے جو انسان کو جہنم تک پہنچانے والے ہوتے ہیں برائیوں اور جہنم کے سارے راستے اللہ تعالی نے بن کر دیا ہے روزے سے آپ کا اپنا نفس نقش کامیاب آ گیا اور اللہ رب آدمی نے شیطان کو جتر دیا تاکہ آپ کو گبراہ نہ کر سکے اتنی ساری خصوصیات اتنی ساری رحمتیں اور برکتیں رمضان لے کر کے آیا کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیتیاں کر سکے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکے نمبر چار چوتھی خصوصیت نبی ری جس سے امت کو آگاہ کر رہے ہیں صحابہ کو آگاہ کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے لوگوں وہ تو یہ مارا دتیاتی اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جو تمہارے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اے چوتھی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالی رمضان کا چاند نکلتے ہی رمضان شروع ہوتے ہی وہ تو لوکی یہ جتنے بدماش نمبری سرکش سرکت جن اوشیاتی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے تاکہ آدم کی اولاد کو گمراہ نہ کر سکیں اللہ نے برائیوں سے بچنے اور نیکی کرنے کے لیے ساری راہیں آپ کے لیے ہموار کر دی ہیں اب اگر اس پر بھی انسان نیکیاں نہ کرے اور برائیوں سے اپنی آپ کو نہ بچائے تو انسان کی بڑی بدبختی اور بڑی بدنصیبی ہے یہ چار ہو گئے اور نمبر پانچ آپ آگاہ فرما رہے ہیں اور تمام صحابہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو رمضان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اے مسلمانوں یاد رکھو ودن لاہ سی ہے لئی لم و تم خیر الف شہرین ول الف شهر, وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خیرٌ مِّن ألف شهرٍ اور اے مسلمانوں اے ہمارے صاحب یاد رکھو یہ رمضان جو تمہارے قریب بالکل آ چکا ہے جو تمہارے سر پر آ چکا ہے اس کی ایک باسمی بڑی خصوصیت یہ ہے اور بڑی خوبی یہ ہے کہ اس راہ مہینے میں اللہ تعالی نے اپنے لیے ایک ایسی رات منتخب کی ہے کہ جس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی را... ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے خیر من سے شارع اب اللہ کے رسول نے پانچویں چیز رمضان آگاہ کر دیا کہ مہینے کی ساری راتیں برکت والی ہیں لہر تم مبا ساری رات برکت والی ہے لیکن آخری اشرے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کی یہ خصوصیت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ ایک رات اگر کسی نے عبادت کر لیا اس ایک رات کے نیک امال جس نے کر لیا ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اس کے ذریعے نبی رہ سے فائدہ اٹھانے کی ربت دلائی اور صحابہ ایک رام رضوان باہر المین کو آگاہ کیا سارے لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام برکتوں اور رحمتوں اور رمضان کی فضیلت اور برکت حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان رمضان لگنے کے پہلے پہلے تیار ہو جائے کمر بستہ ہو جائے اور اچھی طرح سے ارادہ کر دے کہ ہاں ہمیں یہ ایک عام عام رمضان کے ہیں ان کو بجانا ہے اور ان کی پابندی کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق میں سے فرمائے اس حدیث میں چھی اور آخری چیز جس سے نبی رہ خاصم امت کو آگاہ کیا اور امت کو متنبہ کیا وہ بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے آپ نے ساتھ مایا من ہو رہے بہ فقط ہو اور ایک روایت میں ہے من ہو رہے بخر فقد ہو رے میر اور کماکارا رہ فاسم اے لوگوں ماہ رمضان کی آخری اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک رات نئے نظر قدر رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے اس کو اللہ تعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے جو امتی جو امتی اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا محروم کو ایسا رہ جائے گا سو گیا وہ تو پڑا سویا پڑا رہ گیا محروم کیسے رہ گیا عید کی تیاری کرنے کے لیے مارکیٹ میں صبح سے شام تک ہے مجبور ہو گیا اور کون محروم رہ جائے گا جو اپنے دوستوں کو لے کر کے ساری رات وہ باہر گھومتا رہا اور تو بڑے افسوس کی بات ہے رمضان جب لگتا ہے تو لوگوں نے رمضان کا مطلب سمجھ رکھا ہے رات کو جگنا دن میں سونا اور رات میں جگنا اس لیے کیوی وی شائنل بھی ساری رات کھلے رہیں گے اور جتنی فیلڈ اور جتنے گراؤنڈ کھیلنے والے ہیں وہ بھی مسجد سے زیادہ ساری رات وہ آبادی کتنی بدبختی ہے کتنی بڑی بدرخی ہوئی ان لوگوں کی ہے جو سارا وقت مارکیٹ میں گزار دیں روڈوں پر کھیل کود میں बडे اور بڑے بڑے فیلڈ اور گراؤنڈ کے اندر گزار دیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے بات کرنے میں گزار دیں کیوں نبی رہی پارسم بنواتی ہے من خوری مہا فقد جو انسان لین تلق وہ ایک رات جو ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے اس رات کی خیر و برکت سے جو محروم رہا جو اس سے فائدہ نہ اٹھایا فاقد و خور مل اللہ سمجھو کہ پورے رمضان کی خیر و برکت سے محروم پورے رمضان کے خیر و برکت پر اللہ نے کس پر موسف رکھا ہے لے لے قدر کی خیر و برکت پر سنگ ابن آجا کے الفاظ نہیں ہیں من خوا فقر ہو رے من بئی رف جو شخص لیرقدر کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا سمجھو ہر قسم کی برکت سے وہ محروم ہو گیا تو میرے بھائیوں یہ ایک حدیث تھی جو رمضان کی آمد پر نبی علحت السلام اپنے صحابہ کو سناتے تھے اور ان چھ باتوں سے صحابہ کو آگاہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان باتوں کو یاد رکھنے اور رمضان میں ان تمام باتوں کو عمل کرنے کی توسیع مکی فرمائے باقی انشاءاللہ دسو میں ابور کوریا گن واطو ہوئی لئی شمہ کا اش ون کا واط ہوئی